یہ تو وہ اپنا انہوں نے تخریج کر لیا ہوگا مسئلہ یہ تو پھر تو زندگی میں کسی غریب کا بھلا ہی نہیں ہوگا ایک دفعہ زکات دے دی جاؤ گئی چھٹّی ہو گئی جیسے ایک دفعہ حج کر لیا تو اب زندگی میں حج کرنے کی ضرورت نہیں ہر سال نکالنا پڑے گی زکات یہ تو قرآن مجید اور بے شمار حدیث سے یہ مسئلہ منسوس ہے کہ ہر سال اس کو زکوات نکالنی ہوگی